اور یہ کہ جب اللہ کا بندہ اس کی بندک کرنی کھڑا ہوا تو قرب تھا کہ وہ جن اس پر تھٹ کے تھٹ ہو جائیں